نعمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعظم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملاهجة فقال أنبئوني بأسماء پچھلے درس میں کچھ باتیں آج ہیں آج بھی اسی آئے مبارکہ کے بارے میں مختصر طور پر کچھ باتیں عرض کی جاتی ہیں اللہ رب العزت نے جب حضرت سیدنا اعظم مولانا نبی و علیہ جناح کو پیدا فرمایا اور فرشتوں نے ان کے چھینک آنے پر الحمدللہ کہنے اور السلام علیکم کہنے سے ان کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ حضرت سیدنا آدم ولا نبی جینا والیہ صلاط و تسلیم بہت ہی بر اور بہت ہی مقدس ہستی ہیں یہ سب کچھ ان کو معلوم ہو گیا لیکن فرشتے ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کے خلافت کے حقدار ہونے کی کوئی خاص طور پر ان کو وجہ معلوم نہیں ہو سکی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام اور ان کی صفات اور ان اشیاء کے استعمال کرنے کے بارے میں بلکہ یہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی حقیقتیں حضرت سیدنا اعظم اللہ نبی جین علیہ اللہ کے دل میں علقہ فرما دی تھی اور پھر اس کے بعد ان تمام اشیاء کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے پیش کر کر سوال فرمایا تھا کہ تم ان چیزوں کے اور ان اشیاء کے نام بتاؤ اگر تم اپنے اس خیال میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہو کہ ہم کامل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں اور ہم بہت ہی کامل عابد ہیں اور عابد خلافت سے تمام امور انجام دے سکتا ہے تو فرشتے جب ان ساری چیزوں کے نام ہی نہیں بتا سکے تھے تو اب ان کو اپنی آرزی کا پتا چلا اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا آدم علیہ کی افضلیت اور تعالی کی حکمت کو انہوں نے جان دیا اور یہ حکمت ان پر ظاہر ہو گئی کہ حضرت اعظم علیہ السلام اس لیے جو وہ خلیفہ بننے کے حق دار ہیں اور وہ مستحق ہیں کہ ان کو تمام چیزوں کا علم ہے اور ان تمام چیزوں کی ماہیت اور ان کی حقیقت بھی وہ جانتے ہیں ان کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی ان کو معلوم ہے تو صرف جو ہے وہ عابد ہونے سے جو ہے وہ خلافت کے امور انجام دینے کا سلیقہ اور تدبیر نہیں آ جایا کرتی ہے تو اب وہ وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں اس عیب سے بہت سے فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں جن کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں پہلا فائدہ تو دیکھیے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام تعلیم فرمایا ان کو یہ علم مذہبت فرمایا تو علم بڑی خصیلتوں کا حامل علم کی علم دین کی جو برکتیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنی عظیم ہے کہ اگر ہم سمجھیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ علم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں علم سے بڑھ کر جو ہے کوئی رحمت نہیں اور علم کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جو سے ثابت ہوا کہ علم تمام اور تنہائیوں کی عبادت سے اور چلاکی سے بھی افضل ہے اور دوسری بات علم کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضرات انبیاء علیہ السلام یہ تمام کے تمام فرشتوں سے بہت افضل ہے اور تیسرا فائدہ جو ہے اس آیت سے یہ بھی حاصل ہوا کے بری چیزوں کا جاننا جو ہے یہ برا نہیں اس لیے کہ دیکھیے اللہ سبارت و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا اس میں جہاں اچھی چیزوں کا علم مرحمت فرمایا گیا بری چیزوں کا بھی علم مرمت فرمایا گیا اور ظاہر ہے کہ جب بری چیزوں کا علم نہیں ہوگا تو بری چیزوں سے اور بری باتوں سے اور برے کمور سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جا سکتا ہے سب سے بری اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے کفر تو جب تک کفر کو جانا نہیں جائے گا اور کفر کے بارے میں علم حاصل نہیں ہوگا تو اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور اس طرح سے یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو علم لدنی عطا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا کرنا یہ علم لدنی اور آپ دیکھیں کہ جس قدر بھی انبیاء اسلام اور رسولان اسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ان میں سے کسی کے بارے میں جنہوں کو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کسی دنیاوی استاد کی شاگردی احتیاط کری تو ان حضرات کو لنوار مطالعہ نے اپنی جانب سے علم مرمت فرما دیا تو اس علم کی کیا جو ہے وہ انتہا ہوگی اس علم کی کتنی جو ہے وہ ہوگی کوئی انسان عام انسان کو جو ہے ان حضرات کے علم کی حقیقت کو اور ان کے علم کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا کسی بھی عام شخص کی جو ہے ان کے علوم تک رسائی نہیں ہو سکتی تو اس عیسائی سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ تب تعالیٰ, تعالیٰ نے علم اکا فرمایا اور یہ علم لدنی اس کے علاوہ علم کے جو فضائل ہیں وہ اس قدر بسی ہیں لیکن ان میں سے کچھ جو ہے وہ علم کے فضائل میں سلق و صالحین کی اخبار کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ علم اس کے بارے میں بزرگ عالدین نے کیا فرما ایک بہت بڑے فقیر گزرے ہیں حضرت ابو نیر سبر انہوں نے علم کی فضیلت کے بارے میں جو وہ یہ فرمایا ہے کہ جو حضرات علم دین حاصل یہ ہوئے ہوتے ہیں جن کو علماء کہا جاتا ہے جن کو عالم کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ابو لح فقی سمر مندی رحمۃ اللہ فرمایا ہے کہ عالم کی صحبت میں حاضر ہونے میں سات فائدے ہیں خاں اس عالم سے علم حاصل کرے یا نہ کرے اور وہ کون سی صاف فائدے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ شخص کہ جو طالب علموں کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے یعنی علماء کی محفل میں آنے سے اس کو سب سے بڑا فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ طالب علموں کے زمرے میں آ جاتا ہے اس کا شمار طالب علموں کے زمرے میں کیا جاتا ہے اور اس کا ضواب بھی پھر اس کو حاصل ہوتا ہے اور طالب علم کی کیا پر فصیل ہے دین کے طالب علم کی احادث میں کیا فضیلت آئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب طالب علم دین کے لیے دینی علم کے حصول کے لیے جب کوئی طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں تو اندازہ کیجیے کہ ابھی جو ہے وہ پورا عالم نہیں بنائے صرف علم دین کے حاصل کرنے کی غرض سے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو یہ یہ اس کی پذیرائی اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے یہ مرتبہ یہ مقام اور اللہ کے نزدیک وہ اتنا پسندیدہ ہو جاتا ہے تو جب وہ پورا عالم بن جاتا ہے اور تمام علم دینیہ وہ حاصل کر چکا ہوتا ہے سالوں کو تحصیل ہو چکا ہوتا ہے تو پھر اس کی کس کتنی عظیم جو ہے قبر و منزلت ہوتی ہے کتنا اس کا مقام کی متعلق یہاں ہوتا ہے اس حدیث نبوی سے پتہ چلتا ہے کہ جب طالب علم کے طالب علم کے زمانے میں اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے رشتے پر بچھاتے ہیں تو جب وہ عالم بن چکا ہوتا تو اس کی فرشتے کتنی قدروں و منتظر وہ بھی احادیث فی الحال اس کا بھی موقع نہیں ہے صرف علم کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کرنا مقصود ہے تو ایک تو یہ فائدہ ہوا دوسرا فائدہ جو ہے وہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب تک عالم دین کی محفل میں وہ شخص بیٹھا رہتا ہے وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے یہ بھی جو ہے ایک علم کی فضیلت اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جس وقت یہ اپنے گھر سے طلب علم کی نیت سے نکلتے ہیں تو ہر قدم پر اس کو نیکی عطا کی جاتی ہے اور اس کے نام اعمال میں ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے یہ تیسرا فائدہ ہے چوتھا فائدہ جو وہ یہ ہے کہ علم کے حلقے میں یعنی جب لوگ شریک درس ہوتے ہیں یہ علمی حلقہ ہوتا ہے اور علمی حلقے میں رحمت علاج نازل ہوتی ہے اور ظاہر شرکت جب تک رہتی ہے اور جب تک وہ ہلکے علم میں بیٹھا رہتا ہے شریک رہتا ہے تو ہو یا کہ اللہ تبارک مطالعہ کی رحمت وہ حاصل کرتا رہتا ہے اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ علم کا ذکر سنتا ہے اور علم کی باتیں سننا یہ عبادت میں شمار ہے یا یہ عبادت بھی ہوتی رہتی ہے اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس نشست میں عالم دین کی محفل میں ظاہر کے مسائل پر گفتگو ہوتی ہے اور پسا اوقات ایسا مسئلہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا ہے اور جب سمجھ میں نہیں آتا ہے تو جناب کوشش میں لے لگ جاتے ہیں اور اس پر جو ہے پھر وہ یعنی مشقت کرتا ہے اور اس کو جو ہے اس کا احساس ہوتا رہتا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ یعنی اس ان تمام باتوں سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتی تو اس طرح سے منتصر المزاجی یہ پیدا ہوتی ہے اور منقصر المزاج ہونا اللہ تبارک مطالعہ کے یہاں جو بہت ہی پسندیدہ جو وہ عمل ہے پسندیدہ جو ہے یہ فین ہے تو یہ بھی جو ہے علم دین کا جو ہے وہ فائدہ اور علم دین کی یہ فضیلت اور اور بھی علم دین کی فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ علم کی عزت جب یعنی عالم دین کی محفل میں وہ بیٹھتا ہے تو علم کی قدر و منزلت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور جہالت سے بے علمی سے اس کو نفرت ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ علم دین ہی کے حامل ہیں وہی صحیح معنوں میں جو ہے یعنی قدر و کے مستحق ہیں اور علم جو ہے یہ بڑا ہی جو ہے برکتوں کا اور علم ہی ایک ایسا ہے کہ جس جو عزت و توقیر کے لائق ہے اور جو اس کے حامل ہوں وہ بھی جو ہے کسی کے لائق ہے تو یہ وہ فضائ تھے جو حضرت ابو ابوالحت فیحل قندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور علم کی فضیلت کے بارے میں حضرت یہ بیان ہے, کہ علم دین مال کر ساتھ وجہوں سے ہے یعنی علم دین کی جو فضیلت ہے لوگ تو یہ ہی سمجھتے ہیں نا کہ جناب مالداد ہونا جس کے پاس مال ہے وہ بڑا جگہ یعنی لائق فضیلت ہے نہیں ہمیں جو حضرات صحابۂ کرام اور اللہ کے جو نیک اور محبوب و مقبول دردوں نے جو جس کی جس حقیقت کو بیان فرمایا ہمارے نزدیک سب سے بڑی اہمیت اسی کی ہے حضرت سکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ علم دین کو مال پر سات وجہ سے فضیلت حاصل ہے پہلی بات تو یہ کہ علم جو ہے حضرت امبیا علیہ السلام کی میرا ہے اور مال فرعون و حامان شداد اور نمرود کی تو یہ کتنی بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ جو علم دین حاصل کرتے ہیں گویا کہ وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی وراثت حاصل کرتے ہیں وہ اسی لیے جو ہے حبی شریف میں آیا کہ الما وارثت المبیا کے حضرات علمائے کرام وہ انبیاء علیہ السلام کے صحیح وارث ہیں وہی جو ہے اس کے اقدار ہیں اور دوسری فضیلت حضرت سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ عموم یہ بیان فرماتے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم جو ہے جتنا خرچ کیا جائے اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے اور تیسری فضیلت یہ بیان فرماتے ہیں کہ مال کی حفاظت انسان کو خود مالدار کو کرنا پڑتا ہے اور علم ایسا ہے کہ خود صاحب علم کی نگرانی کرتا ہے خود صاحب علم کی وہ حفاظت کرتا رہتا ہے اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ مرنے کے بعد مال تو دنیا میں رہ جاتا ہے لیکن علم صاحب علم کے ساتھ قبر میں جاتا ہے اور پانچویں فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مال مومن و کافر سب کو حاصل ہو جاتا ہے مومن کو بھی حاصل ہو جاتا ہے اور کافر کو بھی حاصل ہو جاتا ہے مگر علم دین کا جو فائدہ ہے یہ صاحب علم جی کو حاصل ہوتا ہے مالدار کو نہیں حاصل ہوتا اور چھٹی فضیلت یہ بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عالم دین سے پرواہ نہیں ہو سکتا بے پرواہ نہیں ہو سکتا لیکن جو صاحبان مال ہیں عمرہ مال ہیں،, ہیں مالدار ہیں ان کی ضرورت سب کو نہیں بولتی ہر ایک کو نہیں پڑتی لیکن صاحب علم کی ضرورت ہر ایک کو پڑتی ہے صاحب علم سے کوئی بھی جو ہے بے نیاز نہیں ہو سکتا اگر کوئی صاحب علم سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے اور اس کی یہ نا سمجھی اور ساتھ بھی علم کی فضیلت بیان فرماتے وزیر علی ری اللہ تعالیٰ نے بہتر فرمائیں کہ علم سے پل شراغ پر گزرنے کی قوت حاصل ہوگی اور مال سے کمزوری اور تیسری فضیلت جو ہے وہ علم دین کی خود قرآن کریم میں بیان ہوئی اور وہ یہ اس طرح سے بیان ہوئی کہ قرآن کریم میں سات چیزوں کے بارے میں جو ہے یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ آپس میں یکساں نہیں ہو سکتی ان میں کوئی مسافرات نہیں ہو سکتی کوئی برابری نہیں ہو سکتی ایک موقع پر قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا کہ کل حل صب یعنی الم الدین یعنی عالم برابر ہے کیا عالم جاہل سے برابر نہیں عالم کو بہت بڑا خبر اور بہت بڑی فضیلت شاسن ہے اس لیے برابر نہیں اور ایک جگہ یہ شاسن ہے کہ حبیث اور طیب برابر نہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اور تیسری چیز یہ بیان فرمائی کہ دو زخی اور جندی برابر نہیں اور چوتھی فضیرت یہ بیان فرمائی اندھا اور آنکھ والا یہ برابر نہیں اور پانچویں چیز یہ بیان فرمائی کہ اندھیری اور روشنی اس میں کوئی مساوات نہیں اور ایک مقام پر یہ اشار کرنا ہے کہ سردی اور گرمی ان میں بھی کوئی برابری نہیں اور ٹرافی زیرت یہ بیان کرنا ہے زندے اور مردے یہ برابر نہیں ہو سکتے یہاں سب باتوں میں وہی علم کی بات آتی ہے یہ ان تمام میں یعنی اہل علم ہی مراد دیے گئے یعنی زندہ جس کو کہا گیا ہے یہ صاحب علم اور جس کو مردہ کہا گیا وہ یعنی وہ کہ جس کے پاس دین کا علم نہیں اسی طرح سے آنکھ والا صاحب علم ہی کو فرمایا گیا اور اندرا اس کو کہا گیا کہ جس کے پاس علم دین نہیں اور چوتھی فضیلت علم کی جو ہے جو حضرات مفصری اقرام نے بیان فرمائی وہ یہ کہ سات انبیاء علیہ السلام کو علم کی وجہ سے بڑے بڑے مراتب اور بڑے بڑے مقام حاصل ہوئے اور فائدے ان کو دنیا میں ملے پہلے تو حضرت سید اعظم نبین السلام کہ اللہ رب العزت نے اس علم ہی کی بدولت تو فرشتوں سے حضرت اعظم کو سجا کرایا اور دوسرے حضرت خضر علیہ السلام کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا اسی علم کی وجہ سے تو حضرت علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے یہ علم ہی کی فضیلت تو ہے یہ علم ہی کی تو برکت تھی کہ ایک پیغمبر ایک اللہ کا جلیل قدم نبی وہ چل کر خود حضرت خضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر علیہ السلام کے پاس جو وہ تشریف لے جاتا ہے تو آپ دیکھ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کوئی کتنے ہی مرتبے پر کیوں نہ پہنچ جائے لیکن اگر ہے کسی کے پاس ایسا علم ہے تو وہ حضرت علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ اس, اس طرح سے عمل کر سکتا ہے اس کے لیے جو ہے کوئی اس میں جو ہے وہ پشے کی یا اس میں جو ہے کوئی مرتبہ کے گھٹ جانے کی بات نہیں کی. کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے قدر اسی بقات اور اُل العزم پیغمبر ہوتے ہوئے وہ حضرت صدیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لے جائیں تو اگر ہماں شما اور ہم میں سے کوئی ایسا جو ہے اٹھاتا ہے تو یہ کوئی جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ مرتبہ کے گھٹنے کا باعث نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے تیسرے یہ دیکھیں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علامی علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے کیسا علم ادا فرمایا تھا علم میں تعبیر رکیا خواب کا علم مکمل طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو مرمت فرمایا تھا اور یہی جی وہ علم تھا کہ جس کے باعث حضرت یوسف علیہ السلام قید سے خلاصی پا کر تخت و تاج کے مالک بنے تھے اسی علم میں ان کو تاج و تخت عطا فرمایا یہ ایک فضیلت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سے و تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمائے کہ اسی کے باعث ہی بلتے جیسی صاحب کمال اور صاحب جمال اور صاحب تت ہیں ایسی جو ہے عظمت عطا فرمائی تو یہ علم بھی وہ برکت تھی اور حضرت سیدنا داؤود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت عطا فرمائی ان کو جو بادشاہ عطا فرمائی وہ اسی علم ہی کی برکت سے عطا فرمائی تھی اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نے بچنے السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمائے کہ اس علم ہی یہ باعث انہوں نے اپنی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام پر جب ان بدبختوں نے تحمت لگائی تھی تو حضرت عزیز علیہ السلام نے اسی علم ہی کے ذریعے سے اس تحمد کا اطارہ کرنا شارت اور کئی کیف و مقلب من کا نا فلم سبھی کہ حضرت مریم پر جب تہمت لگائی تو حضرت مریم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا اور اشارہ کرتا کرنا ہے کہ تم پر جو تم مجھ پر جو تہمت لگا رہے ہو کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا تو خود اسی سے پوچھو کہنے لگے کہ کئی باروں کل منکان سبکیا ہم کیسے جو ہے اس بچے سے بات کرنے کے جو ابھی پالنے میں تو حضرت عزیز علیہ السلام نے پالنے ہی میں چھولے ہی میں جو ہے یہ جواب دیا تھا بسرا پڑھائی تو ان کی تمام تہمت کو جو ہے حضرت عزیز علیہ السلام نے اس طرح سے جو ہے فرمایا یہ علم ہی کی بدلت اور پھر نبی عبدالسلم سربر امبیا نور مجسم صد اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی علم سے ان کی سر مبارک پر خلاف علا دیا اور شفاط عبرا کا صحرا جو ہے وہ باما یہ جو ہے وہ علم کی فضیلت اور پھر دیکھیے علم کی کیا کیا فضیلت ہے کیسا خسیص جانور ہے کیسی خسیص مخلوق ہے لیکن جب اس کو سکھا دیا جاتے ہیں اور اس کو جو ہے شکار کے بارے میں جو ہے اس کو جب سکھایا جاتا ہے تو یہ علم ہی تو ہے یہ کتا بھی جو ہے شکار شکاری کہ جب یہ تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے اور اس کو یہ سکھا دیا جاتا ہے تو اس کا جو ہے وہ مارا ہوا شکار بھی حلال ہو جاتا ہے قرآن کریم اللہ کے بارک نے اشاعت کرنا ہے کہ یس الم الماد علم میلچ والارے مل میم میمک نئی اسم الله کو کہ یہ, یہ علم ہے جب وہ, وہ علم کتے کو سکھا دیا جاتا ہے اور اس کو اس طرح سے سلا دیا جاتا ہے تو اس کا مارا ہوا جانور بھی جو وہ بسم اللہ وہ کر جب اس کو چھوڑا جاتا ہے اور یہ اس جانور کو اس شکاری یا جانور کو جب جگہ یہ بالکل مار ڈالتا ہے یا کسی طرح سے بھی اس کو ہلاک کر ڈالتا ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے اس کا پھانا ہو ہے چھٹی فضیت دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ سلطنت عطا فرمائی اور آپ سفر پر روانہ تھے تو دیکھیے وہ چونٹی جو ایک بہت ہی معمولی جان جو مخلوق سمجھی جاتی ہے تو چوٹی کو بھی جو ہے اللہ تبارت و تعالیٰ نے اسی علم کی وجہ سے یہ مرتبہ ادا فرما کہ دیکھیے اس کا ذکر قرآن کریم میں ہو رہا ہے نہ صرف یہ کہ ذکر ہو رہا بلکہ کہ اس نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نے سورت ہی نازک فرما دیور اور وہ واضح کیا ہوئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے شیف لے جا رہے تھے اور انہوں نے جو جب ان کے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر سفر کیا تو چوٹیوں نے چوٹیوں کی جو ملکہ تھی انہوں نے, انہوں نے اپنی دوری چوٹیوں سے یہ کہا تھا کہ, کہ اے چوٹی تم اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں حالات نہ کر ڈالے کچل نہ ڈالے اب یہ ایک بات ہو گئی آپ دیکھیے ذرا غور کریں اپنے آپ کو کہ چونکہ کتنا چھوٹا سا جانور ہے جس کتنی معمولی سی مخلوق ہے لیکن آپ دیکھیے کہ اس جانور کا بھی یہ تصور ہے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے اور اللہ کے نبی کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی جو ہیں یعنی کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں تو اب کیونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکری کہیں بے خبری میں مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا نبی اور اس کا ان کے جو ہیں کبھی جو ہے جان بوجھ کر بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں ایک جانور کا یہ تصور ہے اور جانور کا یہ عقیدہ ہے تو پھر آپ آپ دیکھیے کہ کتنے دکھ کی یہ بات ہے کہ اس, مق... اس... اس جو ہے ادنا اور بہت ہی معمولی مخلوق کا تو یہ تصور اور یہ عقیدہ ہے لیکن راستیوں کا کیا عقیدہ ہے کہ جناب وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت یعنی خلیف اقبال حضرت سیدنا صدیق اکبر اور خلیف دول حضرت سیدنا فاروق اعظم نبی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں اور ان کو یہ لکھتے ہیں کہ ان... انہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا کہ یہ تو وہ بدبخت ہیں کہ جو اس مخلوق سے بھی گئے گزرے ہی لوگ ہیں اور ان کو ظالم ظلم بتاتے ساتی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں یہ بیان کرنا ہے ان نما یکشاہ کے لوگوں میں تمام اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے علماء ہی ہیں یہ قرآن کا اعلان ہے یہ قرآن کا میران ہے اور دوسری جگہ جو ہے جنت کن کے لیے لی تیار ہوئی ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے بغیر علم کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر جانے پہچانے اس سے کیسے جو ہے ڈرا جا سکتا ہے تو علماء رقبان دین ہی اس کو خوب سمجھتے ہیں اور خوب جانتے ہیں اور وہی جو ہے حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شخصیت رکھتے ہیں اور وہی صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں اور آخری فصیلت جو حادث مبارکہ میں بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ عالم کی بزرگی عابد پر ایسے ہی ہے جیسے چودہویں رات کے چاند کی تاروں پر اور نبی فضیلت کے بارے میں یہ یہ ہے کہ تمام لوگوں پر بادشاہ حکومت کرتا ہے مگر بادشاہ پر صاحب علم حکومت کرتا ہے اور دسویں فضیلت کے بارے میں حضرت حید علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یعنی دسویں حضیرت یہ ہے اور اس میں حضرت حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حضیرت بیان کی جا رہی ہے کہ دنیا چار اشخاص سے قائم ہے یعنی دنیا کا جو وجود ہے اور دنیا جو قائم ہے یہ چار حضرت اور چار اشخاص کے باعث جو وہ قائم ہیں پہلا عالم باعمل سے اور دوسرا دوسرے بولو کہ جو علماء سے محبت رکھنے والے جاہیزوں سے یعنی مطلب کیا ہے کہ جاہلوں میں بھی وہ لوگ کہ جو علماء سے محبت رکھتے ہیں ان کی وجہ سے تو جو اہل علم اگر علماء سے محبت رکھتے ہیں وہ وہ بطریقہ اولا جو ہے وہ اس میں شامل ہوں گے اور سخی عمار داروں سے اور چوتھے وہ لوگ کہ جو فقیر ہیں لیکن صبر اور قناط کرتے ہیں سارے فقیروں کے ذریعے اللہ نطالہ ہم سب کو سمجھنے اور خلوص سے نیت سے ان پر عمل کرنے کی توفیق نہ میں واپس گاوانہ ہم تو رزاج دیں